ہو رہا ہے پچھلی آیتوں میں خیرات صدقات زکوات اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا اخلاص نیت کے ساتھ خرچ کرنا اس میں ریاکاری کا نہ ہونا فقیر کو نہ ستانا اور نہ اس پر احسان رکھنا یہ ساری باتیں پچھلی آیتوں میں بیان ہوئی ہیں اب آیت نمبر دو سو تہتر میں ان صدقات کے مصارف کو ذکر کیا جائے گا کہ ان صدقات کے حقیقی حقدار کون لوگ ہیں لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ الزینہ اس کا مبتدا معذوف ہوگا حاض ح صدقات و یہ صدقات ان فقیروں کے لیے ہیں جو روک دیے گئے ہیں اللہ کی راہ میں مجاہدین فی سبیل اللہ جو تجارت نہیں کر سکتے اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں یا علم دین حاصل کرنے والے طلبہ جیسے اس دور میں اصحاب صفح کہ وہ تجارت کے لیے وقت نہیں نکال سکتے لاجستتی نظر فی الارض وہ طاقت نہیں رکھتے چلنے پھرنے کی زمین میں یعنی باوجہ جہاد کے اور باوجہ طلب دین کے یا سب حم الجاہل و سمجھتے ہیں ان کو جاہل غنی کہ یہ دولت مند ہیں کھاتے پیتے ہیں کیوں منتف سوال سے بچنے کی وجہ سے یعنی چونکہ وہ کسی سے مانگتے نہیں ہاتھ نہیں پھیلاتے تو غنی لوگ سمجھتے ہیں کہ انہیں ضرورت ہی نہیں ہے تعریف ہوں سیما ہوں آپ پہچانتے ہیں ان کو یعنی ان کے فکر کو بے سی ماہم ان کے چہروں سے کہ ان کے چہرے بھوک کی وجہ سے زرد ہوئے پڑے ہیں لا یس النا سلحافا نئی مانگتے لوگوں سے لپٹ کر کے پیچھے لگ جائیں تو یہ لوگ تمہارے صدقات کے زیادہ مستحق ہیں وماتون تنفقو من خیر اور جو بھی تم خرچ کرو گے کوئی مال فعین اللہ بھی علیم تو اللہ اس کو جاننے والے ہیں اور اللہ اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے اللہ زین فکون ہوں جو لوگ یہ بشارت ہے جی اور ہر وقت اور ہر حال میں انفاق کرنے کی ترغیب بھی ہے جی جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو رات اور دن میں یعنی ہر وقت ہر حال میں ان کے لیے ان کا اجر ہوگا ان کے رب کے ہاں نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اللہ دین اقل یہ تیسرے رکو میں سود خوروں کے لیے تخویفات ہیں جی صدقہ کی زد جو ہے یہ سود ہے پچھلی آیتوں سے ربط یہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں صدقہ دینا خیرات کرنا خرچ کرنا غریبوں پر یہ تو بڑی دور کی بات ہے یہ ایسے کمینے لوگ ہیں جو کسی کو سوت کے بغیر قرض بھی نہیں دیتے الزین یا اقول الربا جو لوگ کھاتے ہیں سوت لا یقمون وہ نہیں اٹھیں گے قیامت آمد کے دن مگر جس طرح اٹھتا ہے وہ آدمی جسے بدہواس کر دیا ہو شیطان نے من مس چھو کے تو سود خور کے کے دن اس طرح مدہوش ہوں گے ذالک کا بے ان ہوں اے یہ حالت ایسی ان کے ساتھ کیوں ہوگی یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا ان ملبئی و الربا بے شک خرید و فروخت و سود کی طرح ہے حالانکہ کہنا چاہیے تھا انمر ربا مسل البئی سود جو ہے یہ خرید و فروخت کی طرح ہے لیکن وہ اتنے ڈھیٹ ہیں کہ انہوں نے کہا تجارت جو ہے یہ بھی تو سود کی طرح ہے اس میں بھی بندہ نفع کماتا ہے وہ بیا حالانکہ اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا ہے وہ ہر اور سود کو حرام کیا ہے فمنجاؤ معذہ تم میں ربی اس آدمی کے پاس آگئی گئی نصیحت اس کے رب کی طرف سے جیسے یہاں آ گئی ہے کہ سوچ چھوڑ دو ورنہ قیامت کے دن بدہواس ہو کر اٹھو گے جس آدمی کے پاس نصیحت آ گئی اس کے رب کی طرف سے فن تہا پھر وہ رک گیا یعنی سود سے رک گیا فلا ما ماں تو اس کے لیے ہے جو گزر چکا ہے کیا مطلب جی جو سود وہ پہلے لے چکا ہے وہ واپس کرنا ضروری نہیں وہ امرح ا اللہ اور اس کا معاملہ آخرت کا وہ اللہ کے سپرد ہے وہ من اور جو دوبارہ کرے گا یعنی سو سے باز نہ آئے اسے جائز سمجھے فولا کا صحاب انار تو یہی لوگ ہیں جہنمی ہم فی خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں نافرمانی فرمانی کا کامل درجہ مراد ہے جی وہ کہتا ہے سود حلال ہے فولا کا صاحب انارے ہوں فیا خالدون یم حق اللہ الربا مٹاتا ہے اللہ سود کو یعنی اس کی برکت چلی جاتی ہے اور جس مال میں سود داخل ہو جائے وہ مال برباد ہو جاتا ہے کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا جنہیں جی سودی کاروبار کیا تباہ ہو گئے برباد ہو گئے وہ یورب اور بڑھاتا ہے صدقات کو خیرات کو یعنی اس مال میں پھر برکت ہوتی ہے اللہ بعض اوقات آنے والی کسی مصیبت کو جس پر بندو بندے کے لاکھوں روپے لگنے ہوتے ہیں اللہ اس صدقے اور خیرات کی وجہ سے وہ آنے والی مصیبت ٹال دیتا ہے یہ ہے مال کا بڑھنا و اللہ کل کفارن اسیم اللہ نہیں محبت کرتا ہر نا کافر کا مبالغہ ہے یعنی جو لوگ سوت کو حلال سمجھنے کے کفرے عظیم کے مرتکے ہوئے سوت کو حلال سمجھا اسیم گناہگار کو آمن بشارت ہے مومنوں کے سود نہیں لیتے اور زکوٰۃ ادا کرتے بدنی مالی عبادات لوگ ایمان لائے عمل کیے نیک لیک واقع اور قائم رکھتے ہیں نماز کو اور دیتے ہیں زکوٰۃ ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے یا امنتک اللہ تخویف دنیاویہ ہے سود خوروں کے لیے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو کچھ سود کا بقایا ہے اگر ہو تم حقیقی مانو میں مومن یہیں رک جاؤ جو کچھ سود ہے وہ نہیں لینا اب فائل نام تفا پھر اگر تم نہیں کرو گے سود نہیں چھوڑو گے فازنو بے ہر بم اللہ و ہی تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑنے کے لیے بڑی سخت وعید ہے جی وہ ان تو اور اگر تم توبہ کر لو کہ ہم سود نہیں لیں گے فلکم روس و تو تمہارے لیے ہیں اصل مال تمہارے یعنی راسول مال جتنے پیسے سود پہ دے رکھے ہیں وہ اپنی رقم لے سکتے ہو تظلمون نہ تم کسی پر ظلم کرو سود لے کرز لمون اور نہ تم پر ظلم کیا جائے کہ راس مال بھی واپس نہ ہو سود کسی قسم کا بھی ہو بینک کے ذریعے ہو یا کسی ذریعے سے بھی ہو باہمی رضامندی سے ہی ہو حرام ہے جی اس لیے کہ قرآن نے اثر رقم سے زائد رقم لینے ہی کو ظلم قرار دیا وہ انکانزو اسر تن اور اگر ہے مکروض تنگ دست ف نازراتن علا مئی سراتن تو تم پر لازم ہے محلت دینا علا مئی سر کشادگی تک یعنی اگر مکروز تنگ دست ہے اصل مال بھی واپس نہیں کر سکتا اسے محلت دے دو وان تصدق خیر القم اور یہ کہ تم معاف کر دو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم اس کے اجر کو جانو سدکو کیا مطلب ہے راس مال بھی چھوڑ دو اگر وہ غریب آدمی ہے تو راس مال اصل رقم بھی چھوڑ دو و تکو یومن تخویف اخرویہ جی ڈرو اس دن سے جس میں تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف پھر پورا پورا دیا جائے گا ہر ایک کو جو اس نے کمایا حملہ یزلمون اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا پورے تین رکوعوں میں انفاق فی سبیل اللہ کا بیان ہواج ریا ریاکاری سے روکا احسان جتلانے سے روکا فقیر کو تکلیف دینے سے روکا اور خیرات کرنے کی فضیلت اور اجر کو ذکر کیا سوس سے منع کیا اب پھر امر انتظامی کی طرف آ رہے ہیں جی اصل مضمون جہاد کا چر رہا ہے انفاق بھی جہاد کے لیے تو جہاد تب ہوگا جب مسلمانوں کے اختلاف ختم ہوں گے تو پھر ایک اور امر انتظامی جی تاکہ مسلمانوں کے مابین جھگڑے اور لڑائیاں نہ ہوں ادھار کا کوئی معاملہ ہو اسے لکھ لیا کرو اس زمن میں گواہی اور گروی چیز رکھنا رہن اس کے آکام بھی بیان ہوں گے جی جب تم کوئی ایسا سودا کرو جس میں قیمت یا وہ چیز ادھار اس کو تحریر کر لیا کرو بہت سارے جھگڑے معاشرے میں ہمارے سامنے بھی آئے کہ لوگوں کے درمیان سکے بھائیوں کے درمیان قریبی رشتے داروں کے درمیان جھگڑے ہو گئے کہ نہیں ہم نے تو اتنے دینے تھے وہ کہتا ہے میں نے تو اتنے لینے تھے لیکن تحریر نہیں ہوتی تو تحریر موجود ہو تو پھر ان جھگڑوں سے بندہ بچ جائے گا اے ایمان والو ازا تداین تم بدئین جب تم معاملہ کرو ادھار کا الا اجل مسمن ایک وقت مقرر تک کہ یکم مئی کو پیسے دیں گے یہ, یہ ہے وقت مقرر فق تبو تو اسے لکھ لیا کرو امر وجوب کے لیے نہیں ہے جی استحباب کے لیے یعنی اچھی بات یہ ہے کہ اسے لکھ لو فَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ بینکم کاتبن بلا چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان ایک لکھنے والا ساتھ انصاف کے جس طرح آج بھی کچہریوں میں منشی بیٹھے ہوئے ولایا بکات اور نہ انکار کرے کاتب لکھنے والا این یک توبا لکھنے سے ان مستریہ بنا کے یہ معنی کر لیا جی نہ انکار کرے لکھنے والا لکھنے سے کما اللہ اللہ جس طرح اللہ نے اسے لکھنا سکھایا ہے فل یک تو پشچائیے کہ وہ لکھے وال یوم لزی علیہ حق اور املا کروائے یعنی لکھوائے وہ شخص جس پر حق ہے وہ تحریر لکھوائے جس نے دوسرے کا حق دینا ہے یہ کون ہے مکروز جو قرضہ لے رہا ہے کیونکہ یہ تحریر منزلہ اقرار کے ہے اور اقرار اس کی طرف سے ہوتا ہے جس کے ذمے کچھ واجب الادا ہو پشچایے کہ لکھوائے وہ شخص جس پر حق ہے ولی تقل ربہ ہُو اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے صحیح صحیح لکھوائے ولا یب خسمین ہو شیئن اس میں سے کچھ بھی کام نہ کرے یعنی لکھوانے میں ڈنڈی نہ مارے فائن کان الزی علی الحق پھر اگر ہے وہ آدمی جس کے ذمے ہے حق صفی ہن بے عقل اوزئی فن یا کمزور اولاستتی یا وہ نئی طاقت رکھتا کہ لکھوائے گونگا ہے زبان نہیں جانتا فل یم للی تو چاہیے کہ لکھوائے اس کا مختار بالعاد انصاف سے جس کو وہ مختار مقرر کرے تو معاملہ جو ہے یہ لکھ لیا کرو وستا شہدو اور گواہ بنا لو شہیدین دو گواہ مرجال کم اپنے مردوں میں سے یہ اپنے کا اشارہ ہو رہا ہے کہ گواہ مسلمان آزادوں بالغوں مسلمانوں ہو فعلم یقو پھر اگر نہ ملیں دو مرد تو پھر ایک مرد اور دو عورتیں ممن تر زون من شہدا جنہیں تم گواہوں میں سے پسند کر لو ہر بندے کو تو بندہ گواہ نہیں نہ بناتا گواہ اسے بناتا ہے جو دیندار ہو اچھا آدمی ہو باحیا آدمی ہو معاملات کو سمجھنے اسے گواہ بناتا ہے تو یہ ہے ممن من الشہداء یہ دو عورتیں کیوں انتظل عہدہ ہما کہ اگر بھول جائے ان میں سے ایک تو یاد دلا دے ایک دوسری کولایا کو بشہدا اضامہ دوں اور گواہ انکار نہ کریں جب انہیں بلایا جائے گواہ بننے کے لیے بلایا جائے یا گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو گواہوں کو انکار نہیں کرنا چاہیے ولا ت اور سستی نہ کرو تک تبو ہو لکھنے میں سگیرن او کبیرن معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو چند سو کی بات ہو یا لاکھوں کی بات ہو الا اجلی الا بینا ماں یعنی اس کی مدت تک یعنی مدت بھی لکھا کرو کہ فلاں تاریخ کو یہ رقم واپس کرنی ہے ادا کرنی ہے ذالکم کو اکست و اللہ یہ بات بہت انصاف والی ہے اللہ کے ہاں یہ بات بہت انصاف والی ہے اللہ کے ہاں وہ اقوام شہادہ اور یہ بہت درست طریقہ ہے گواہی کے لیے وہ ادنا اور زیادہ قریب ہے اللہ ترتابو کہ تم شک میں نہ پڑو یہ لکھ لوگے گواہ بنا لوگے گے یہ بڑی انصاف کی بات ہے درست درست بات ہے شک ختم ہو جائیں گے اللہ انت کو نتیجا مگر یہ کہ ہو سودا حاضر تن نقد تی رو لیتے دیتے ہو اسے آپس میں جیسے آج ہم بازار جاتے ہیں سودا لیتے ہیں پیسے دے دیتے ہیں فلحی صاحم جنا ہوں تو تم پر کوئی گنا نہیں ہے اللہ تک تو کہ اس کو نہ لکھو اب ہم جاتے ہیں تو کوئی نہیں لکھتے ہیں کوئی گواہ نہیں بناتے ہیں لیکن آگے کہا شدو ازا تباہ یا اور گواہ بنا لیا کرو جب تم سودا کرو سودے ایسے ہیں جن میں آج بھی گواہ بنائے جاتے ہیں جیسے کاروں کا لین دین ہے جو کاروں کا لین دین شو پہ ہوتا ہے اسے باقاعدہ لکھا جاتا ہے گواہ بھی بنائے جاتے ہیں نقد ہوتا ہے حالانکہ وہ سودا تو وہ لکھ لیتے ہیں اور گواہ بنا لو جب تم سودا کرو ولا یوزار رکاتے بن نہ تکلیف دیا جائے لکھنے والا اور نہ گواہ کیا کاتب کو رقم نہ دی جائے لکھنے کے پیسے نہ دیے جائیں گواہ موتاج ہے غریب ہے اسے آمد و رفت کا خرچہ نہ دیا جائے ایسا نہ کیا جائے انتفالو اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہاری طرف سے گنا ہوگا فائنا فسو کم وکم بت تک اللہ سے ڈرو کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے وہ ان کو تم سفر اور اگر تم سفر پہ ہو وَلَمْ کاتے بن اور تم نہ پاؤ لکھنے والا تو پھر کیا کرو فرحان تو گروی چیز ہے مقبوضہ تن جو قبضے میں دی جائے گی پھر رہن رکھنا ہے جی گروی چیز یہ جو سفر کی قید لگائی نا جی یہ احتراضی نہیں ہے اتفاقی ہے سفر میں زیادہ احتمال ہوتا ہے کہ کاتب اور گواہ نہ مل سکیں اس لیے سفر کی بات کر دی ورنہ تمام فکہا کا اجماع ہے کہ سفر ہو یا حضر ہر حالت میں گروی چیز رکھی جا سکتی فائن آمن آباز حکم بازا پھر اگر اعتبار کرے ایک تمہارا دوسرے کا وہ کہے نہیں یار میں گروی چیز نہیں رکھتا اعتماد کر لے فلوت دل لذی ا تمینا کہ ادا کرے وہ آدمی جس پر اعتبار کیا گیا امانت ہو اس چیز کو جس میں امین سمجھا گیا تو اگر کسی نے اعتبار کیا تو پھر اس کے اعتبار کو ٹھیس نہ پہنچائے ولیت تقل رب چاہیے کہ ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے ولا تک تم اس شہادہ اور گوائی کو نہ چھپاؤ میں یکم ہا اور جس نے گواہی کو چھپایا نا فائن نہ ہو آ سے ہو اس کا دل گناگار ہے ولہ ماتامل عالیم اور اللہ تمہارے آمال کو جاننے والا ہے آگاہ ہے اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کوئی زمین میں مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاد کا مضمون پھر انفاق فی سبیل اللہ کا مضمون پھر ایک امر انتظامی ادھار کا لین دین اس کے بعد یہ رجوع ہو رہا ہے اصل دعوی توحید کی طرف اور یہ چوتھی عقلی دلیل ہے تین دلیلیں اس سے پہلے گزر چکی ہیں جی آیت نمبر اکیس میں آیت نمبر ایک سو تریسٹھ میں تیسری دلیل آیت الکرسی میں الحی الکو لاتا خزو سنتم ولا نو اور یہ چوتھی عقلی دلیل ہے للہ خبر مقدم ہے حسر کا مانا اس نے دیا اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اس کا مالک مختار اللہ ہے وہ تبد مافی انفوں سے اور اگر تم چھپاؤ گے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اگر تم ظاہر کرو گے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تخو یا تم اس کو چھپاؤ گے ماں سے مراد عقائدیں یا آمال اختیاریہ وس و مراد نہیں ہو سکتے جی کہ وہ اختیار میں نہیں ہیں اگر تم ظاہر کرو گے یا چھپاؤ گے شرک یا توحید اکرار رسالت یا انکار رسالت امانت داری یا خیانت یوہا صب کم تو اللہ تم سے اس کا حساب لے لے گا پھر بخش دے گا جس کو چاہے گا اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا و اللہ علا کل اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے دان بھی وہی ہے اور ہما کون بھی وہی ہے ہر ہر چیز کو جانتا بھی وہی ہے اور قادر بھی وہی ہے اس لیے کہ الہ اور معبود وہی ہے آمن رسول انزل الحیے میں ربے صورت بقرہ میں بہت سارے مضمون بیان ہوئے جی توحید رسالت جہاد انفاق امور مسلح امور انتظامیہ سود کی حرمت نماز روزہ حج اب صورت کے اختتام پہ فرمایا تو مانو یا نہ مانو اللہ کا رسول اور مومن ان سارے احکام کو مان چکے ہیں مانا رسول نے شہاب القاد نے میں نہ کیا جی مانا کا مانا رسول نے اس چیز کو جو اس کی طرف اتاری گئی اس کے رب کی طرف سے ولمو اور سارے مومنوں نے بھی مانا کل آ اجمال کے بعد تفصیل جی کیسے مانا سب نے مانا اللہ کو فرشتوں کو کتابوں کو رسولوں کو اور کہا لا نفرق کو بینا من مر ہم فرق نہیں کرتے درمیان کسی ایک کے اللہ کے رسولوں میں سے یعنی ایمان لانے میں کہ کسی کو مانیں اور کسی کو نہ مانیں ہم ایسا نہیں کرتے جس طرح یہودیوں نے کیا عیسائیوں نے کیا ہم سارے نبیوں پر ایمان لاتے ہیں کالو اور وہ کہت کہتے ہیں پہلے ان کے ایمان کا ذکر ہوا جی اب ان کی اطاعت تو فرما برداری کا ذکر ہو رہا ہے جی کہتے ہیں ہم نے سنا وہ اتانا اور ہم نے مانا قبول کیا غفران کا تلب ناگران کا ہم مانگتے ہیں تیری بخشش تو اس سے بخشش مانگتے ہیں اے ہمارے رب اور تیری طرف ہے لوٹ کے جانا لا کلف اللہ نفسن اللہ وصا یہ درمیان میں مومنوں کی دعا کا ذکر ہوا آگے پھر مومنوں کی دعا کا ذکر آ رہا ہے جی درمیان میں یہ جو جملے آ گئے اللہ کسی جان کو اس کی گنجائش سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا اس کو کہتے ہیں ادخال الہی اللہ نے اپنی بات درمیان میں کر دی تھی حالانکہ گفتگو مومنوں کی تھی وہ مومن کہہ رہے تھے سمے نہ پھر آگے بھی مومن کہیں گے ربنا نہ لا تو آخذ یہ درمیان میں جملہ جو آیا اسے کہیں گے عید الہی نئی تکلیف دیتا اللہ کسی جان کو مگر اس کی طاقت کے مطابق لہا ما کسا اس کو ملے گا جو اس نے کمایا نیک عمل علیہ مکتصا اور اس پر پڑے گا جو اس نے کمایا یعنی برے عمل رب لا لاتوا یہ بھی کالو سمینا کے تحت ہے جی اور کچھ مفسرین نے کہا کہ یہ دعا کی تعلیم دی جا رہی ہے اور اس سے پہلے کولو معذوف ہے یعنی اللہ تعلیم دے رہا ہے کہ یوں دعا مانگو اے رب ہمارے ہمیں نہ پکڑنا ان نسینا اگر ہم بھول جائیں اے ترک نل امر کسی حکم کو ہم بھول کے چھوڑ دیں او اختانا یا ہم خطا کریں اے سین عمدن جان بوجھ کے کوئی نافرمانی ہو جائے ربنا ولا تحمل علی نہ اے ہمارے رب نہ ڈال ہم پر بوجھ بھاری بھاری بوجھ جس طرح تو نے ڈالے تھے ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے ہوئے المال شاہ مشکلہ مال مثلا مال کے چوتھے حصے میں زکات دینی ہے بنی اسرائیل پر لاگو ہوا چوتھا حصہ ہے زکات کا ہمارے لیے چالیسواں حصہ قرار دیا ناپاک کپڑا پانی سے پاک نہ ہوگا کاٹنا پڑے گا ہمارے لیے پانی سے پاک کرنے کا حکم دے دیا نہ لاد ہم پر نہ رکھ ہم پر بوجھ جس طرح تو نے رکھا ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے اے ہمارے رب ولا تو ہم ملنا نہ اٹھوا ہم سے وہ بوجھ جس کی ہم میں طاقت نہیں ون ہم سے درگزر کر وغیرہ لنا ہمیں معاف کر دے ور ہم ہم پہ رحم کر دے انت مولانا تو ہمارا کار ساز ہے فنسر نا القوم کافرین بس ہماری مدد کر کافر قوم پر جب بھی جہاد ہو جس طرح کا بھی جہاد ہو تو کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما یہ جو مولا کا لفظ ہے یہ عربی میں کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے جی مولا ب مینا کارساز مولا ب مینا مالک مولا ب غلام مولا ب دوست زو مانا ہے مالک کو بھی عربی میں مولا کہتے اور غلام کو بھی عربی میں مولا کہہ دیتے مولا ابن عباس مولا ابن عمر مولا ابن مسعود وہ جو ابن مسعود کا غلام ہے ابن عمر کا غلام ہے ابن عباس کا غلام ہے ان کو مولا کہتے مولا ابن عباس مولا ابن عمر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کئی اور صحابہ کے بارے میں بھی مولا کا لفظ ہے قرآن نے عام مومنوں کے بارے میں ولی اور مولا کا لفظ ذکر کیا ہے اگر اس روایت کو سند کے لحاظ سے ہم صحیح بھی مان لیں من کن تو مولا و فعالی مولا تو اس کا مانا خلافت کا امامت کا نہیں بنتا مولا کا مینا خلیفہ مولا کا مینا امام کسی نے نہیں لکھا اصل میں حضرت علی رضی اللہ تعالی اس حجت الوداع کے موقع پر یمن سے آئے تھے یمن کے قاضی بنا کے بھیجے گئے تھے تو وہاں سے تشریف لائے تھے اسی مسئلے پر یمن کے کچھ لوگوں سے ان کا اختلاف ہو گیا اور ان لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی کی شکایت لگائی تو آپ کو یہ شکایت ناگوار گزری اس موقع پہ آپ نے کہا جس کا میں دوست اس کا علی دوست جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے بھی محبت کرے یہ جو کئی علماء نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا کہا میرے نبی نے تو ہمیں مولا علی کہنا چاہیے آپ نے جو کہا ہے کہ من کن تو مولا فعلی مولا تو ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ مولا کا لفظ بڑھانا چاہیے مولا علی انہوں نے شاید نہیں پڑھا لا آمن الاتکولو رائنا وقول ورنہ وہ مولا کا لفظ نہ کہتے کہ اہل تشیع مولا علی کس معنی میں کہتے ہیں مددگار کے معنی میں مددگار مشکل کشا حاجت روا اس معنی میں مولا علی کہتے ہیں تو اس سے شرک کی بو آ رہی اس سے بچنا چاہیے لا تقولو رائے نہ وکول ضرور کا لفظ نہ کہو کہ اس سے یہودی غلط مطلب لیتے ہیں منع کیا قرآن پھر یہ صاحب جو کہنے والے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے ساتھ مولا کا لفظ بڑھانا چاہیے تو پہلے تو نبی پاک نے اپنے متعلق کہا ہے من کن تو مولا ہو تو پھر نبی پاک کے ساتھ بھی مولا کا لفظ کہنا چاہیے تھے مولا محمد وہ تو آپ کہنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی آنو کے بارے میں مولا علی کا لفظ کسی صحابی نے استعمال کیا جو صحابی اس خطبے میں موجود تھے جنہوں نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے یہ لفظ سنے انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا چلو حضرت علی کے بیٹوں نے استعمال کیا ہو حضرت حسن نے استعمال کیا ہو حضرت حسین نے استعمال کیا ہو حضرت زین العابدین نے استعمال کیا ہو حضرت جافر صادق نے استعمال کیا ہو تو کسی نے بھی یہ لفظ استعمال نہیں کیا لہذا ایسے الفاظ جس سے شرک کی بو آتی ہو ان الفاظ کو قرانی حکم کے تحت چھوڑنا چاہیے یا یو الزین آمنو لا تقولوا رائے نہ بکول رائے کا لفظ نہ کہو یہودی اسے غلط معنی میں استعمال کرتے ہیں اس کی جگہ پہ ان کا لفظ استعمال کرو صورت آل عمران جی سب سے پہلے سورت آل عمران کا جو ربط ہے ماں سے سورت بقرہ سے اس کو سب سے پہلے دیکھتے ہیں جی. ایک نامی ربت ہے جی. یعنی اسمی ربط نام کے اعتبار سے ربط وہ میں نے سورت بقرہ کا ربط لگاتے ہوئے میں نے آپ کو ذکر بھی کیا تھا اب پھر ذکر کر دیتا ہوں ایا کا و نست ولا ناب ال بکارا کما فال یہوت ولا ناب آل عمران کما فال السارا ہم گائے کی بھی پوجا پاٹھ نہیں کرتے جس طرح یہودیوں نے کی اور ہم اللہ کے نیک بندے جیسے آل عمران ہو گئے ہم ان کی بھی پوجا پاٹ نہیں کرتے جس طرح عیسائیوں نے کی تو بس ذہن میں رکھیں کہ سورت الباقار میں اصلاح یہود اور آل عمران میں اصلاح نصارہ ایک مانوی ربط جو ہے مانوی ربط یعنی مضمون کے اعتبار سے ربط سورت بقرہ کے آخر میں کہا فن سر نا ال اب صورت آل عمران میں دلائل کے ساتھ بیان کیا جائے گا کہ وہ کون سے مشرقین اور کفار ہیں جن کے خلاف اللہ سے مدد مانگنے کی دعائیں کی جا رہی ہیں مدد مانگنے کا حکم ہو رہا ہے وہ کون سے کافر ہیں کون سے مشرق ہیں نظریات کے حامل ہیں وہ لوگ ایک اور ربط جی اسے بھی مانوی ربط کہیں گے جی سورت بقرہ میں چھ مضمون بیان ہوئے جی ایک بات ذہن میں رکھے سورت یونس تک اللہ سورت بقرہ ہی کے مضمونوں کو بیان کرتے چلے جائیں گے جی. وہ میں آگے بیان کرتا چلا جاؤں گا تو آپ کو انشاءاللہ وہاں سمجھ آتی چلی جائے گی سورت باقارا میں چھ بڑے بڑے مضمون بیان ہوئے جی توحید رسالت جہاد انفاق جہاد پر عمل پیرا ہونے کے لیے امور انتظامیہ اور امور انتظامیہ پر عمل پیرا ہونے کے لیے امور مسلح دعوے توحید کو تین مرتبہ ذکر کیا مقصد الگ الگ تھا پہلی دفعہ ذکر کیا تو نفی شرک اعتقادی دوسری دفعہ ذکر کیا تو نفی شرک فیلی اور تیسری مرتبہ ذکر کیا تو نفی شفاعت کہریا اب ان چھ مضمونوں میں سے چار مضمونوں کو اللہ عال عمران میں بیان کریں گے جی توحید رسالت جہاد انفاق فی سبیل اللہ ہاں جی سورت بقرہ کے مضامین میں سے چار مضمون آل عمران میں بیان ہوں گے توحید رسالت جہاد انفاق توحید کی کس شک کو بیان کریں گے وہ جو بقرہ میں پہلی مرتبہ دعوے کو ذکر کیا وہاں بیان کی تھی نفی شرک اعتقادی بس توحید کی صرف ایک شک کو بیان کریں گے شرک فیلی کی نفی بھی نہیں آئے گی اور شفات کہریا کی نفی بھی نہیں آئے گی توحید کی صرف ایک شک بیان ہوگی نفی شرک اعتقادی جو عقیدے میں شرک ہوتا ہے کہ انبیاء عالم الغیب ہیں عقیدے میں شرک ہوتا ہے اولیاء اللہ مختار ہیں یہ جو چاہیں کریں یہ ہمارے حالات سے واقف ہیں اس کی نفی کی جائے گی اور ثابت کیا جائے گا کہ ہر ہر چیز کو جاننے والا بھی اللہ ہے اور ہر ہر چیز کا مالک و مختار بھی اللہ ہے یہ ربط تو ہو گیا جی خلاصہ یعنی مختصر خلاصہ خاکہ اس صورت میں اللہ کیا بیان کریں گے لیکن پہلے شان نزول ذرا بیان کر لیں تاکہ بات آسان ہو جائے سن نو ہجری میں نجران کے علاقے کا ایک عیسائیوں کا وفد مدینے آیا جی یہ ساٹھ آدمیوں پر مشتمل تھا ان میں بڑے بڑے عالم ان کے بڑے بڑے درویش گدی نشین اور بڑے بڑے سردار اور چودھری شامل تھے بڑے جبے کبے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ان کا لباس دیکھ کر حیران ہو گئے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مباحثہ کیا جی عیسیٰ علا ہیں حضرت عیسیٰ معبود ہیں ان کی عبادت ہونی چاہیے آپ نے فرمایا اللہ ہی الہ ہے اس لیے کہ وہ ایسا زندہ ہے جس پر کبھی موت نہیں آئے گی عالم الغیب ہے ما فل ارحام کو جانتا ہے نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے تم بتاؤ ان میں سے کوئی صفت حضرت عیسیٰ اور مائی مریم میں پائی جاتی ہے تو ان کے جو اشکال تھے نا شبہات تھے جو انہوں نے اس مبیسے میں پیش کیے اس کے جواب میں صورت آل عمران کی ابتدائی اسی ایتیں اتری اب یہاں سورت عالبران میں دو چیزیں بیان ہوں گی جی شبہات کے جواب پہلی چیز یہ بیان ہوگی جی توحید پر پانچ شبہات کے اللہ جواب دیں گے رسالت پر تین شبہات کے اللہ اس صورت میں جواب دیں گے دوسری چیز جو اس صورت میں بیان ہوگی وہ ہے جی مسئلہ توحید نفی شرک اعتقادی تو چھ آیات توحید ہوں گی جی 6 بار توحید کا ذکر ہوگا انہیں ہم آیات توحید کا نام دے رہے ہیں میں خلاصے میں ان شبہات کو ذکر نہیں کر رہا ہوں کہ وہ پانچ شبے کون کون سے جب پہنچیں گے اس آیت پہ جہاں شبے کا جواب ہے تو وہاں میں اس شبے کو ذکر کر دوں گا اس, اس میں ذرا آسانی ہو جائے گی سمجھنے میں اور جو لوگ اس کو لکھ رہے ہیں ان کے پاس کاپی ہے قرآن ہے تو شروع جہاں اب لکھ رہے ہیں یہاں تھوڑی سی جگہ وہ رکھ لیں ایک صفحہ یہاں رکھ لیں تو جب اس شبے پہ, پہ پہنچیں گے میں بیان کروں گا کہ یہ پہلا شبہ ہے یہ دوسرا ہے یہ تیسرا ہے تو پھر وہ ان شبہات کو یہاں ابتدا میں از خود لکھ لیں گے میں فی الحال ان شبہات کا ذکر نہیں کرتا کہ بات تھوڑی سی پھر مشکل ہو جائے گی پھر سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے اپنی اپنی جگہ پہ ذکر کریں گے تو اس کا سمجھنا کیا ہوگا آسان فی الحال آپ نے ذہن میں کیا رکھنا ہے کہ توحید پر پانچ شبہات کے اس صورت میں کیا ہوں گے جواب رسالت پر تین شبہات ہیں اور رسالت پر تین شبہات کے اللہ جواب دیں گے مسئلہ توحید کو اللہ بیان کریں گے نفی شرک اعتقادی کریں گے تو چھ آیات توحید اللہ لائیں گے ایک بات جو بیان کرنے سے رہ گئی اور اسے پہلے بیان کر دینا چاہیے تھا مضامین کے لحاظ سے سورت کے دو حصے ہیں جی جس طرح سورت بقرہ کے دو حصے تھے پہلا حصہ ابتدا سے لے کر آیت نمبر ایک سو ایک تک فقد ہودیات مستقیب دوسرا حصہ وہاں سے لے کر آخری رکوع تک آخری رکوع چھوڑ دیں لائے ملک السَّمَاوَاتِ ول وہ آخری رکوع چھوڑ دیں پہلے حصے میں دو مضمون ہوں گے جی توحید رسالت دوسرے حصے میں بھی دو مضمون ہوں گے جی جہاد انفاق آخری رکوع جو ہے نا سورت کا آخری رکوع لاہ ملک السَّمَاوَاتِ ول اس میں چاروں مضامین کا اللہ اعادہ کریں گے لوٹائیں گے اللہ ان چاروں مضمونوں کو توحید بھی رسالت بھی جہاد بھی انفاق بھی اور آخری آیت جو ہے نا یا آئیو اللہ آمنسب رو و ساب اس و رابے آیت میں اللہ چاروں مضمونوں کی طرف پھر اشارہ کریں گے اب اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے صورت آل عمران میں کتنے مضمون بیان ہیں تو آپ کہیں گے چار توحید رسالت جہاد انفاق توحید پر پانچ شبہات ہیں ان کے جواب رسالت پر تین شبہات ہیں ان کے جواب اور چھ آیات توحید ہوں گی جن آیتوں میں اللہ اپنی توحید کو اپنی وحدانیت کو اپنی معبودیت کو اللہ اللہ وجہ کمال ذکر کریں گے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پر ہم گفتگو سورت البقرا کی ابتدا میں کر چکے حروف مقاعات میں سے ہے اور اس کا معنی اور مراد اور مفہوم اللہ بہتر جانتے ہیں اللہ لا الہ اللہ داوے توحید جی اور پہلی آیت توحید چھ آیات توحید ہیں جی ان میں پہلی آیت توحید اس میں تینوں دلائل اللہ ذکر کریں گے جی اکلی بھی وہی بھی نکلی بھی اللہ الہ الا اللہ یہ دعو سورت ہے جی اور یہی قرآن کا بھی دعوی ہے کہ اس کائنات کا علا اور معبود صرف اور صرف اللہ ہی ہے الحیو خبر ہے مبتدا کی کی ہو اور مفہوم کیا ہے ہوزی لا يموت کرینا اس کا کیا ہے سورت الفرقان میں کہا وہ الح یہ دلیل اکلی ہو گئی دعوے پر دلیل اکلی وہ زندہ ہے جس پر کبھی موت نہیں آئے گی اس کے علاوہ ہر ایک نے موت کا جام پینا انبیاء نے نے فرشتوں نے حضرت عیسیٰ نے بھی القیوم جو خود بھی قائم ہے اور سب کو تھامنے والا ہے شاہ ولی اللہ محدث دلوی رحمت اللہ علیہ نے میں نے کیا تدبیر عالم کنندہ تدبیر عالم کنندہ سارے جہان کی تدبیریں کرنے والا سب کو سنبھالنے والا نزل علیکل کتاب بالحق حق دلیل وحی کی طرف اشارہ ہے جی آپ کا دعوی اپنی طرف سے نہیں ہے وہی ربانی کے تابے ہے نزل کل کتاب اتاری ہے اس نے تجھ پر کتاب بل حق اظہار حق حق کو ظاہر کرنے کے لیے مصد ما مابینا یدے تصدیق کرنے والی ان کتابوں کی جو اس سے آگے ہیں تصدیق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مضمون توحید مضمون رسالت نفی شرک عدل و احسان اس کے بیان میں قرآن پہلی کتابوں کا مصدق ہے وانزلت تورات والانجیل دلیل نکلی جی رات اور انجیل سے اور اتاری تھی تورات اور انجیل من قبلو اس سے پہلے جو لوگوں کے لیے ہدایت تھی اس میں بھی یہی مسئلہ بیان ہوا وہ آتی نا موسل کتاب وجال نا بنی اسرائیل اللہ تتخذو من مندونی وکیلا سورت بنی اسرائیل آیت نمبر دو تورات میں بھی ہم نے یہی مسئلہ بیان کیا تھا کہ میرے سوا مختار اور میرے سوا کار ساز کوئی نہیں و انزل الفرقان اور اس نے اتارا فرقان حق کو باطل میں فرق کرنے والی چیز یہ اس سے مراد قرآن ہے جی جملہ مستانف ہے کیونکہ قرآن حق کو باطل میں حلال و حرام میں شرک و توحید میں امتیاز کر دیتا ہے کچھ لوگوں نے الفرقان سے مراد موج لیے جی جو مختلف انبیاء کو دیے گئے ہمارا دعوی توحید عقل کے مطابق ہے کہ علا وہ ہونا چاہیے جو ہمیشہ زندہ ہو معبود وہ ہونا چاہیے جو سب کا نگہبان ہو اور یہ دعوی توحید میرا نبی اپنی طرف سے پیش نہیں کرتا اسے ہم نے اتارا ہے اور اس سے جو پہلی کتابیں تھیں ان میں بھی ہم نے یہی مسئلہ بیان کیا تھا کہ میرے سوا اللہ کوئی پہلی آیت توحید ہے جی ان لینا کا فروب آیات اللہ تخویف اخربیہ جی دعوے توحید کو تینوں دلائل سے مزین کر دیا نہ ماننے والوں کے لیے تخویف ہے جی اس کے باوجود بھی نہیں مانتے جن لوگوں نے کفر کیا اللہ کی ایتوں کے ساتھ ان کے لیے سخت عذاب ہے اور اللہ غالب ہے بدلہ لینے والا ان اللہ شیون یہ بھی عقلی دلیل ہے جی بے شک اللہ پر پوشیدہ نہیں کوئی چیز زمین میں نہ آسمان میں شیون حقیر سے حقیر سے چیز ایک ذرہ یعنی عالم الغیب ہے سب و رقم فل ارحام وہی ہے جو تمہاری تصویریں بناتا ہے فی ارحام پیٹوں میں ریم میں کیف فشا جس طرح چاہتا ہے اور حضرت آدم کے پہلے بیٹے سے بنانی شروع کی اور قیامت تک بناتا چلا جائے گا ایک کی تصویر دوسرے کے ساتھ ملنے بھی نہیں دیتا انگوٹھے کے نشان نہیں ملتے کیا قدرت ہے لا لہ لاہرا دلائل داوا دلائل پھر سمرا نتیجہ کیا نکلا ہمارے دلائل کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے سوا کوئی نہیں غالب ہے حکمت والا یہ دونوں علتیں ہو گئیں دعوے سورت کی قرآن جہاں جہاں اپنی الوہیت کا ذکر کرتا ہے اپنی معبودیت کا اللہ ذکر کرتا ہے وہاں اللہ انہی دو سفتوں کو پیش کرتا ہے جی یہ بنیادی بات ذہن میں بٹھا لیں یہ جگہیں آتی چلی جائیں گی آپ ان جگہوں کو نوٹ کرتے چلے جائیں آپ کے پاس ایک بہت بڑا ذخیرہ جمع ہو جائے گا جی آپ مسئلہ علاق کو بیان کرنا شروع کر دیں جمعے کے خطبات میں درسوں میں تو وہ ختم ہونے میں نہ آئے اگر آپ ان کو جمع کریں تو جہاں جہاں حضرات بیٹھے ہیں خاص کر کے علماء اور وہ لوگ جو جمعہ پڑھاتے ہیں درس دیتے ہیں ان کے لیے بڑی آسانی ہے ہم گزر رہے ہیں پورے قرآن سے طے کر رہے ہیں ہم یہ سفر وہ بس لکھتے چلے جائیں اس کے لیے بڑا آسان ہے لکھنا یعنی کوئی لمبی چوڑی بات نہیں رکھنی اوپر آپ نے لکھنا ہے مسئلہ الہ بس نیچے آپ نے لکھنا ہے سورت آل عمران آیت نمبر فلاں اللہ اللہ خیر صلی اللہ صورت علی بران کی فلاں آیت میں مسئلہ علا کو بیان کیا انہی دو سفتوں کو ذکر کیا آپ کے پاس ڈھیر ساری آیتیں جمع ہو جائیں گی کہیں اللہ ایک صفت کا ذکر کریں گے کہیں اللہ دونوں صفتوں کا ذکر کریں گے عالم الغیب بھی میں ہوں مختار کل بھی میں ہوں لہذا عبادت اور پوجہ پاٹ کے لائق بھی میں ہوں نظر و نیاز پھر میری ہوگی سجدہ بھی پھر میرا ہوگا غائبانہ پکار بھی صرف میری ہوگی ہوزلا علی کل کتاب امن ہو آیا محکمات پہلے شبے کا جواب چی جی. یہ پہلا شبہ آ گیا جی. توحید پر پانچ شبہات ہیں جی یہ پہلے شبے کا جواب ہے حضرت عیسیٰ کے متعلق قرآن نے بھی لفظ بولا روح اللہ کالے اللہ کہیں انہوں نے انجیر نکالی جس میں لکھا ہوگا ابن اللہ تو وہ کہنے لگے اللہ کی روح اللہ کا کلمہ معلوم ہوتا ہے عیسیٰ دوسرے لوگوں سے کچھ الگ ہیں اور اس طرح کے کلمات ان کے متعلق استعمال ہوئے تو وہ الہ ہیں اور معبود ہیں یہ پہلا شبہ تھا بڑا خوبصورت جواب دیا جی اور بڑا سبق ہے اہل علم کے لیے جی اللہ انزلہ علیہ کل کتاب وہی ہے جس نے اتاری تجھ پر کتاب من ہوا یا تم موہ ان میں سے کچھ ایتے محکم ہیں محکم شاہ ولی اللہ نے میں کیا واضح شاہ عبدالقادر نے میں کیا پکی ام ال کتاب وہی ہیں اصل کتاب کی شاہ ابد سے میں کیا جڑ اصل کا میں جڑ و اوخارو اور دوسری ایتیں ہوتی ہیں متشابہات تو کچھ ایتیں ہوتی ہیں موحکم اور کچھ ہوتی ہیں متشابہ جو موکم ایتیں ہیں نا وہی وہ ہیں اصل کتاب کی یعنی جن سے احکام ثابت ہوتے ہیں احکام کا میور کتاب کی اصل قضی حصہ یا ہن ام کتاب کا میں نے متشاب کے لیے ب منزلہ معیار اور کسوٹی متشابہات کی جو آتے ہیں نا ان کا مانا بھی ان کو دیکھ کے کریں گے متشابہات کی پھر دو قسمیں ایک وہ ہیں جن کا معنی معلوم ہے مراد معلوم نہیں معنی معلوم ہے مثلا روح اللہ اللہ کی روح معنی پتہ ہے کالمت اللہ اللہ کا کلمہ ید اللہ اللہ کا ہاتھ وجہ اللہ اللہ کا چہرہ لیکن اس کا مفہوم کیا ہے اس کی کیفیت معلوم ہو، مت اللہ روح اللہ اور ایک وہ ہوتی ہیں جن کا معنی بھی معلوم نہیں اور مفہوم بھی معلوم نہیں جیسے حروف الف الفلام میم الف راہ میم سعاد نہ ان کا معنی معلوم ہے نہ ان کی مراد معلوم لذی نفی قلوب اہم بس جن لوگوں کے دلوں میں ہے کھوٹ حق سے ہٹے ہوئے دل کجروی ما تشابہ منو وہ پیروی کرتے ہیں متشابہات کی محکم ایتوں کو چھوڑ کے وہ متشابہات کے پیچھے بھاگتے ہیں کیوں ابتغاء الفتنہ فتنے کی تلاش میں حضرت صاحب فتنے سے مراد شرک لیتے ہیں جی وقت گا تاویل ہی اور اس کی مراد کی تلاش میں تعویل مراد متشابہات کے پیچھے لگ کے لوگوں کے دلوں میں شکوک پیدا کیے جائیں شبہات پیدا کیے جائیں شرک کی طرف مائل کیا جائے حالان کہ نہیں جانتا اس کی ان کی مراد کو مگر اللہ متشابہات کی مراد کیا ہے اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا وراس خون افل علم اور جو مضبوط علم کے لوگ ہیں پہلے کن کا ذکر ہوا جن کے دلوں میں کھوٹ ہے اب کن کا ذکر ہو رہا ہے راسخ فل مضبوط علم کے لوگ وہ کہتے ہیں آمنا بھی ہم اس پر ایمان لے آئے رو اللہ اللہ یہ سب ہمارے اللہ کی طرف سے ہے کل ہند رب یہ سب کا سب ہمارے رب کے پاس سے ہے. ہم اس کو مانتے ہیں وما یزک کرباب اور نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر آکل والے کرتے ہیں آج بھی کئی لوگ رمعیتا رما تو نے نہیں پھینکی جب وہ مٹھی پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی ہے تو وہ کہتے دیکھو نبی افاق کے ہاتھ کو اللہ کا ہاتھ اپنا ہاتھ قرار دیا تو پھر وہ آپ کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ پھر جب آپ کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے تو پھر دے سکتے ہیں نا ایک ہی ہوا نا یہ ہیں ان کو کیا کہا گیا فام بالذین فی قلوبہم زایغن انہیں وہ محکمات کیوں نظر نہیں آتی جن آیاتوں میں میرے آقا کہہ رہے ہیں لا عمل کول نفسی نفع ولا لا عمل لكم نفاؤ ولا وہ نظر نہیں آ رہی ہیں جو محکمات ہیں اس کے مقابلے میں موجات بیان کریں گے ولیوں کی کرامتے بیان کریں گے متشابہات بیان کریں گے اور اس طرح مالکل ملک تو تل ملک کا منتشا میں تو حیران ہو گیا ایک عالم کی تقریر سن کے اس نے اس پر زور دیا تو تل ملک منتشا تو جس کو چاہتا ہے اختیار دے دیتا ہے اس نے اختیار میں حالانکہ وہ میں یہ ہے کہ بادشاہی جس کو چاہتا ہے دیتا ہے جس سے چاہتا ہے بادشاہی اس نے کہا نہیں تو جس کو چاہتا ہے اختیار دے دیتا ہے اللہ دیتا ہے اس پر اتنا زور لگایا سگرے کبرے ملائے یہ ہوتے ہیں متشابیات روح اللہ اللہ اس طرح کے الفاظ ہیں اللہ کی طرف سے لیکن ان کی مراد کیا ہے اس کو اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا رب بنا لا تو بنا یہ بھی یقولون کے نیچے داخل ہے جی وہ جو راس خون افل علم کہہ رہے ہیں نا یقولون آمنا بھی یہ بھی انہی کی دعائیں جی راس خون افل کی پہلی وصف وہ یہ دعائیں مانگتے ہیں اے رب ہمارے نہ پھر ہمارے دلوں کو بعد اس بات کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی وہ لاملہ دن کا رہما اور بخش دے ہمیں اپنی طرف سے رحمت ان کا انت الوہ بے شک تو ہی ہے سب کچھ دینے والا الو سب کچھ عطا کرنے والا ربنا ان کا جامع الناس دوسری دعاج اے رب ہمارے بے شک اکٹھا کرنے والا ہے لوگوں کو لے یو من ای یومن بے شک اکٹھا کرنے والا لوگوں کو ایک ایسے دن میں جس دن کے اندر کوئی شک نہیں ان اللہ یخل المیاد بے شک اللہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا را سے خون علم ان کی تین وصفیں ذکر کی تھی آمنا بھی رب نا لاتی کلو اور ربنا نا کا جامع الناس تو عقیدے متشابہات ایتوں سے ثابت نہیں ہوتے متشابہات کلمات سے حضرت عیسہ کی الوہیت ثابت کرتے پھرتے ہو عقیدے کے ثابت کرنے کے لیے محکم آیتوں کی ضرورت ہوتی ہے ان لذینہ کا فاروق اخرویہ جی شبے کے جواب دینے کے بعد بے شک جن لوگوں نے کفر کیا نئی کام آئیں گے ان سے ان کے مال اور نہ ان کی اولاد من اللہ اے من عذاب اللہ اللہ کے عذاب کے مقابلے میں شعی ان کچھ بھی بہلائے کہوں وقوع یہی لوگ ہیں آگ کا ایندھن کداب آل فراؤن تخویف دنیا بیا جی یار یوں کہہ نمونہ تخویف دنیا پہلے تخویف اخرویہ سنائی جی اب نمونہ تخویف دنیاویا کداب عل فراؤن مبتدا محزوف کی خبر ہے جی اے دا بے آلے داب کا مینا کیا ہے جی حالت یعنی تقزیب میں انکار میں ہٹ دھرمی میں ان کفار کا رویہ بالکل وہی ہے جو فرونیوں کا تھا حالت ان کی مثل حالت فرونیوں کے ہے وزینہ من کبل اور ان کافروں کی طرح ہے جو ان فرونیوں سے پہلے ہوئے کیا, کیا تھا انہوں نے کزبو بے انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اللہ پھر اللہ نے انہیں پکڑ لیا ان کے گناہوں کی وجہ سے باسببیا و اللہ شدید اور اللہ سخت عذاب والا ہے کل اللہ کا بیان وعید, وعید کا بیان ہو رہا ہے جی اور مغلوبیت کفار کہ یہ کفار مغلوب ہوں گے کل لدین کا فرو میرے پیغمبر کہہ دے کافروں کو ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے وہ تو شرونا علا جہنم اور تم ہانکے کے جاؤ گے جہنم کی طرف وب اور برا ہے بچھونا بری ہے جگہ جہاں تم نے پہنچنا ہے تم مغلوب ہو جاؤ گے کد کان القم آیتن فیف یہ متعلق ہے جی ستغلبون کے اور مغلوبیت کا اللہ ایک نمونہ بیان کرنا چاہتے ہیں اے کفار اے تم مغلوب ہو جاؤ گے دیکھو بدر میں مشرقین مکہ کس طرح مغلوب ہو گئے تھے اور مسلمان قلیل ہونے کے باوجود کس طرح کامیاب ہوئے تھے قد کانل کم آئے تحقیق ہے تمہارے لیے ایک نمونہ فیفے آئی دو جماعتوں میں علتا کا جو آپس میں لڑ پڑی تھی فیت ان فی اللہ ایک جماعت لڑتی تھی اللہ کی راہ میں وہ اخرا کا اور دوسری جماعت کافروں کی جماعت تھی یارونا ہوں اے یر دیکھتے تھے کافر ہم مسلمانوں کو مسلئی ہم اپنے سے دو گنا ریل ایری آنکھ سے یا کھلی آنکھ سے شاہ ابد القادر میں نے کیا سری آنکھوں سے کافر مسلمانوں کو اپنے سے دو گنا دیکھ رہے تھے کچھ لوگوں نے میں کیا دیکھتے تھے مسلمان کافروں کو مس ہم اپنے سے دو گنا حالانکہ وہ تھے تین گنا لیکن اللہ کافروں کو کم دکھاتا تھا دو گنا لیکن پہلا مانا جو میں نے کیا وہ زیادہ صحیح ہے کیوں کس لحاظ سے صحیح ہے اس کا کرینا موجود ہے ول دو بے نسری ہی یہ اس کا کرینہ موجود ان نفیز علی کا لا عبرت اللہ بے شک اس میں البتہ بڑی عبرت ہے بڑی نصیحت ہے آنکھوں والوں کے لیے کہ ہم نے تھوڑی سی جماعت کمزور جماعت کو بڑی جماعت پہ غالب کر دیا تھا یہ نمونہ تمہارے سامنے ہے صرف تین سو تیرہ جن کے پاس صرف دو گھوڑے ستر اونٹ آٹھ تلواریں اور صرف سات زیرے مقابلے میں ایک ہزار کفار زیرا پوش جن میں سات سو شتر سوار سواریوں پر تھے اللہ نے اس کمزور جماعت کو غالب کر دی زینا سے ہبشاوات مولا حسین علی رحمت اللہ علیہ اس طرح کی ایتوں کو جس میں دنیا کی حکارت بیان ہو رہی ہو اس کو کہتے ہیں تزہید من دنیا و ترغیب لت توحید آپ یوں کہہ لیں ماہ سے ربط لگ جائے گا علماء نصارہ کے انکار کی وجہ کیوں نہیں مانتے تھے دنیا دولت پیسہ گدیاں خطابطیں نظرانیں عزتیں مال پر مغرور ہو کر انکار کر رہے ہیں حق بات کا خوبصورت کیا گیا لوگوں کے لیے حب شہوات اشاوات مرغوب چیزیں مرغوب چیزوں کی محبت خوبصورت کی گئی لوگوں کے لیے مرغوب چیزوں کی محبت من النساء یہ من بیانیہ جی اشاواد کا بیان ہو رہا ہے جی. یعنی عورتیں اور بیٹے وال مکندرا اور ڈھیر جمع کیے ہوئے شاہ ولی اللہ نے کناطیر کا مینا کیا خزانہ خزانہ جمع ساختہ اور خزانہ جمع کیا ہوا منزاب ولفزا سونے اور چاندی کا سونے اور چاندی کے خزانے ول خیل اور گھوڑے المسباہ پلے ہوئے ول چوپائے ول کھیتی یہ چیزیں بڑی پیاری لگتی ہیں لوگوں کو ظال کا الحیات الدنیا دنیا یہ سب سامان ہے دنیا کی زندگی کا چند دنوں کی دولت ہے ایش ہے واللہ اللہ ہوسلم اللہ کے پاس ہے اچھا ٹھکانہ اچھا ٹھکانہ وہی ہے کل اونبے حکم خیرم منزال حکم یہ بیان ہے حسن المعب کا جی وہ حسن المعب کیا ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے اور اسے آپ کہہ لیں ترغیب الالاخرت آخرت تزہید منت دنیا کے بعد ترغیب الخرت کہہ دے میرے پیغمبر کیا میں تمہیں بتاؤں بہتر من ذال ان سے ان سے مراد کیا من نسائے ولبنین ولکناتی المکنترا والخیل المسو ان سے ان سے بہتر چیز بتاؤں للذین نت ان لوگوں کے لیے جو شرک سے بچتے ہیں یہ ماں کی تفصیل ہو رہی ہے اور اللہ کی نافرمانیوں فرمانیوں سے بچتے ہیں ان کے رب کے ہاں باغات ہیں جن کے نیچے بنے بہتی ہیں اس میں ہمیشہ رہیں گے اور بیویاں ہیں پاکیزہ ہر لحاظ سے پاکیزہ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رضوان اللہ اللہ کی رضا ہے اللہ کی خوشنودی ہے اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والے ہیں اللہ یقول یہ الی عباد کی صفت ہے یا بدل ہے یہ بندے کون سے ہیں اللہ زین یقولون جو کہتے ہیں ربنا اننا آ یہ پہلی صفت ہے جی ان کی عبادت کی پہلی صفت ایمان جو کہتے ہیں ہمارے رب بے شک ہم ایمان لے آئے فخ فر لنا جنوبنا پس بخش دے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو وصف دوم مناجات دعائیں مانگتے ہیں ربنا اننا آمنا آمنا بالمحکمات والمتشابہات محکمات کو بھی مانتے ہیں متشابہات کو بھی مانتے وکیناز بنار اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے اصابرینا تیسرا وصف یہ جی، بات کا جو صبر کرنے والے ہیں سچ بولنے والے ہیں آئزی کرنے والے ہیں خرچ کرنے والے ہیں ول بل مستقفرینہ بلسہار اور سحری کے ٹائم پچھلی رات میں استغفار کرنے والے ہیں رو رو کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافیاں طلب کرتے ہیں شاہد اللہ اللہ لا اللہ اللہ آیت توحید دوسری جی گواہی دی اللہ نے کہ اس کے سوا کوئی علا نہیں شاہدہ بمینا بیا نا بیا نا فل کوتوبی کا یہ ہو گئی دلیل نکلی آز کوتوب صاحب کا بیان کیا اللہ نے پہلی کتابوں میں کہ میرے سوا علا کوئی نہیں ول ملاقتوں اور گواہی دی فرشتوں نے انبیاء کے پاس وئی لا کے یا جہاد میں انبیاء کی امداد کر کے دلیل نقلی از ملائکہ واہول علم اور گواہی دی اہل علم نے دلیل نقلی از انبیاء و علماء ربانیین پہلی آیت توحید جو ہم نے پڑھی ہے شروع میں اس میں دلیل اقلی بڑی سرات کے ساتھ بیان ہوئی وزاحت کے ساتھ اور دلیل نقلی ضمن یہاں دلیل نقلی سرات کے ساتھ ہے یہ فرق ہے اس میں اور اس میں یہاں دلیل نقلی از کتب صاحب دلیل نقلی از ملائکہ کا دلیل نقلی از انبیاء دلیل نقلی از علماء ربانیین سارے انبیاء نے اہل علم نے نے اپنے اپنے وقت میں اپنی اپنی قوموں کے سامنے اسی مسئلے کو بیان کیا کا بالقسط تینوں سے حال واقع جی سب نے گواہی دی کہ وہ اللہ انصاف کے ساتھ قائم ہے یہاں کس سے مراد توحید ہوگی اور عدل و انصاف کے ساتھ تمام کائنات کا انتظام رکھتا ہے عدل کرتا ہے رزق کی تقسیم میں زندگی دینے میں صحت دینے میں بدلہ دینے میں عذاب دینے میں جزا دینے میں اے ہوئے بلادل لا اللہ یہ سب دلائل کا سمرا ہے جی نہیں کوئی معبود مگر وہی العزیز الحکیم یہ سمرا کے لیے دونوں علتیں ہیں جی نہیں کوئی معبود مگر وہی علت کیا ہے کہ وہ زبردست ہے غالب ہے دوسری علت یہ ہے کہ وہ حکیم ہے اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے یہ دونوں علتیں ہیں جی حیرانگی ہوتی ہے لوگ اس طرف توجہ لوگ نہیں زیادہ کرتے کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور آدمی کوئی بندہ ایک بات کو اتنی مرتبہ دہراتا جس طرح اللہ نے دو رکوعوں میں اس بات کو دوہرایا ہے لا اللہ الا اللہ لا الہ الا لا الہ چار مرتبہ تو کہہ دیے دو رکوعوں میں تقریباً دو رکوعوں میں چار مرتبہ ایک ہی بات کو ہے اگر اللہ کے سوا کوئی اور بندہ کوئی کتاب لکھتا اور اس طرح بات کرتا تو لوگ کہتے یہ پاگل ہو گئے ہی بات کو کرتا چلا جا رہا ہے ایک ہی بات کو کرتا چلا جا رہا, رہا۔ حیرانگی ہوتی ہے کہ لوگ اسی مسئلہ توحید کی طرف توجہ نہیں دے رہے سارے مسائل لوگ بیان کرتے ہیں بڑی اہمیت کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور اس مسئلے کو اللہ کی الوحیت کا مسئلہ اس پر لوگ توجہ نہیں دیتے جبکہ قرآن نے سب سے زیادہ اسی مسئلے کو بیان اور انداز بدل بدل کے دلائل دے دے کے مثالیں دے دے کے پہلی پہلی نبیوں کی تبلیغ کو بیان کر کر کے جنات کی بیان کر کر کے حدد کی بات کو ذکر کر کے حدت کی بات کو چیوٹی کی بات کو فرشتوں کی بات کو حضرت یوسف جیل میں کوئی بات کہتے ہیں تو کے متعلق اسے قرآن ذکر کر دیتا ہے حضرت عیسیٰ ماں کی گود میں کوئی کہتے ہیں تو اسے ذکر کر دیتا ہے حضرت موسا فرون کے دربار میں کہتے ہیں حضرت ابراہیم نمرود کے پاس کہتے ہیں باپ کو کہتے ہیں قوم کو کہتے ہیں اللہ اسے بار بار قرآن میں ذکر کرتا ہے اندینہ اند اللہ اسلام یہ ماقبل ہی کی تاکید اور تائید ہے جی بے شک دین اللہ کے ہاں اسلام ہی رہا ہے السلف الدین ہویات ابو البقاء ان اللہ کا مینا کیا ہے در کتب الہی در قانون الہی پسندیدہ دین صرف انبیاء اسلام ہے پہلے انبیاء کا بھی سابقہ قطب میں بھی اور وہ اسلام کیا ہے سلا و نسوکی و ماہیا و مماتی لاہ رب العالمی لا شری کا لہو و بزال کا امر تو و آنا اول مسلمین یہ ہے اسلام جی یہ جو ہم بیان کر رہے ہیں کہ فرشتوں نے گواہی دی اہل علم نے گواہی دی ہمیشہ یہی دین رہا ہے کا یہی دین تھا اختلاف کس نے ڈالا امر اول اختلاف باغیوں نے ڈالا وہ مختلف الزین اوت الکتاب اور نئی اختلاف ڈالا ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی اللہ امباد ما جاؤ ام العلم مگر علم کے آ جانے کے بعد اختلاف ڈالا کیوں ڈالا بغیم بینہم ہوم آپس کی زد کی وجہ سے اے حسدم من ان دے اپنی اپنی پارٹیاں اپنے اپنے مرید جن کو کتاب ملی تھی اہل علم تھے انہوں نے اختلاف ڈال دیا اس دین میں دین توحید میں شرک کی رائے کھول دیں وہ میں یکفر بھی اللہ اور جو کوئی انکار کرتا ہے اللہ کی ایتوں کا فعین اللہ سری الحساب تو یقیناً اللہ جلد لینے والے ہیں حساب فعین حاجو کا عمر دوم۔ مان لو تو بہتر ہے ورنہ اللہ تو ہر ایک بات کو جان رہا ہے فائن ہاج کا اگر عوام اہل کتاب ضدی مولوی اور گدی نشین ان کی عبارتیں پیش کریں فضول بحثیں کریں فلاں کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے فلاں بزرگ نے یہ لکھا ہے تو آپ اس کا صاف صاف جواب دیں کہ توحید کے عقلی نکلی وحی کتی دلائل کے بعد ہم کسی عبارت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں ہم اپنا مابو صرف اللہ کو سمجھتے ہیں فائن حاج جو کا پھر اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں اس مسئلہ توحید میں اور شرکیہ عبارتیں پیش کریں فقل تو میرے پیغمبر کہ اسلم تو وجیح اللہ میں نے سپرد کر دیا اپنا چہرہ اللہ کے لیے چہرے سے مراز ذات ہے جی وہ منتبان اور جو میرے پیروکار ہیں انہوں نے بھی اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے ہم تو اللہ ہی کے فرما بردار ہیں اور ہماری گردنیں صرف اللہ ہی کے سامنے جھکیں گی وہ کلین اوت الکتاب میرے پیغمبر کہہ دے ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی ول اور عرب کے ان پڑھوں کو کہہ دے جن کے پاس آسمانی کتاب نہیں ہے ان کو کہہ دے اسلم تم کیا تم بھی فرما بردار ہوتے ہو استفام طلبی ہے جی بمانا اصل فرما بردار بنو فین اسلمو پس اگر وہ فرما بردار ہو جائے نا اور ایک اللہ ہی کو الا مان لے فقدہ تدؤ تو پھر وہ ہدایت پا گئے طلو اور اگر وہ اعراض کریں منہ موڑیں تو میرے پیغمبر آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے ذمے ہے تو پہنچانا سو آپ نے پہنچا دیا منوانا آپ کے ذمے و بسی روم اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے وہ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے الدین یقفر نب آیات اللہ یہود نے نبیوں کی تقزیب کی ان کو قتل کیا ان کو عذاب ملے گا یہ تخویف ہے جی منکرین توحید اور توحید کے مبلغین کو قتل کرنے والے لوگ بے شک جن لوگوں نے نیلوی صاحب میں نہ کر رہے ہیں رحمت اللہ علیہ جو بھی کفر کرتے آ رہے ہیں اللہ کی ایتوں کے ساتھ وہ اکت اور جو قتل کرتے آ رہے ہیں نبیوں کو نہ ناحق یہ تاکید کے لیے شدت بیان کی الدین رحمت اللہ علیہ منا کرتے تھے قتل کرتے ہیں نبیوں کو جو ہوتا ہی نہ بلکست اور قتل کرتے آ رہے ہیں ان لوگوں کو جو حکم دیتے ہیں انصاف کا جس کو پیچھے بیان کیا کام بلکست لوگوں میں سے پس خوشخبری سنا ان کو دردناک عذاب کی یہی لوگ ہیں برباد ہو گئے ان کے اعمال دنیا میں دنیا میں وہ تمام حقوق نہیں ملیں گے جن کا ایک مسلمان مستحق ہوتا ہے اور آخرت میں یعنی ان کو امال کا بدلہ نہیں ملے گا وہ مال اور اور نہیں ہے ان کے لیے نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا علام ترزین اوت نصیبہ من الک شکوہ شکوائے جی علماء یہود و نصارہ کی سرکشی اور تمرد تحدی یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ ابراہیم یہودی تھے عیسائیوں کا دعویٰ تھا کہ ابراہیم عیسائی تھے نبی پاک نے انہیں اسلام کی توحید کی دعوت دی اور کہا یہی ابراہیم کا دین ہے یہود نے انکار کیا عیسائیوں نے انکار کیا تو آپ نے فرمایا لاؤ کتاب لاؤ تورات مگر وہ تورات لانے پر تیار نہ ہوئے یہ ایت اتری کیا تو نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جن کو دیا گیا کچھ حصہ کتاب کا ؤ نہ کتاب اللہ وہ بلائے جاتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف مراد تورات ہے انہیں کہا جاتا ہے تورات لے کے آؤ لے یا بینہم تاکہ فیصلہ کرے ان کے درمیان سمیت اللہ فریق و من پھر پھر جاتا ہے ایک فریق ان میں سے وہ مورزون اور وہ ہیں ہی پھرنے والے زالے کا یہ تولا کی علت بیان ہو رہی ہے جی کیوں پھرتے ہیں یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں نہیں چھوئے گی ہم کو آگ مگر دن گنتی کے ہم نیکوں کی اولاد ہیں بڑے لوگوں کی اولاد ہیں ہمیں عذاب نہیں ہوگا ہم بخشے جائیں گے وغیرہ اور ان کو مبتلائے فریب کر رکھا ہے فی دین ام ان کے دین کے بارے میں ماکانو یفترون ان کی افطرا پردازیوں نے افطرا بنی بنائی باتیں گھڑی ہوئی باتیں وہ کیا باتیں تھی نہ لن تمسن روہ اللہ یادودا یا ہم بڑوں کی اولاد ہیں ہم سیب ہیں ہم پیر ہیں یہ باتیں جو گھڑی ہوئی تھی نا ان باتوں نے ان کو ذلت میں ڈال دیا تھا فکئی فائزہ یمانا یہ علت طول کا رد ہو رہا ہے جی وہ کہتے تھے ہمیں آگ نہیں چھوے گی اس کا رد ہو رہا ہے بس کیا حال ہوگا جب ہم ان کو جمع کریں گے ایک ایسے دن میں لام بینفی تخفیف خرویہ ہے جی پھر کیا حال ہوگا جب ہم ان کو جمع کریں گے ایک ایسے دن میں جس میں کوئی شک نہیں ہے اور پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا اور ان پہ ظلم نہیں ہوگا کلّلا مالک الملک تیسری آیت توحید جی اور یہ سمرہ ہے سابقہ دو دلیلوں کا جی ہمرا کس طرح ہوگا جب دو دلیلوں سے یہ بات ثابت ہو گئی اکلی نقلی وہی دلائل تم نے سن لیے کہ اللہ کے سوا کوئی علا نہیں تو پھر اللہ سے اس طرح مانگا کرو یہ سمرا ہو گیا جی اور حاجات میں صرف اسی کو پکارو حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ماں بعد کا اعتبار کرتے ہوئے لا تخلم المؤمنون مینو اولیاء اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہاں ربط لگایا میرے پیغمبر آپ ان سے بے رخی کرتے ہوئے آپ ان سے بے رخی کریں یہ بڑے شرارتی ہیں اللہ کی کتاب کا مزاق بناتے ہیں اللہ کے احکام کو مانتے نہیں ہیں آپ ان سے بے رخی کرتے ہوئے اور اعلان توحید کرتے ہوئے یہ دعا مانگا کریں کہ اللہ مالک سلطنت کے تو دیتا ہے بادشاہی جس کو چاہتا ہے اور تو چھین لیتا ہے بادشاہی جس سے چاہتا ہے تو عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ذلیل کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بیادیکل خیر تیرے ہی ہاتھ میں ہے سب بھلائی یاد یہاں قبضہ اور قدرت کے معنی میں خبر کو مقدم کیا حسر کے فائدے کے لیے ہر قسم کی خیر ہر قسم کی بھلائی تیرے قبضے اور اختیار میں ہے ان کالا کل شعین قدیر یہ ساری چیزیں چھوڑ کے مولانا زور لگا رہے تھے تو تل ملکا منتشا تو تل ملک کا منتشا تو تل ملک کا منتشا تو جس کو چاہتا ہے اختیار دے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اختیار دے دیتا ہے اس قسم کی آیتوں سے نبی پاک کا اختیار ملک ثابت کرنا اور ان آیتوں کو چھوڑ دینا جو غالبا ہم پڑھیں گے دسویں پارے کے آخر میں یا کہیں کسی صورت میں کہ غزوہ تبو کے موقع پر کوئی صحابہ روتے ہوئے آئے اور کہنے لگے یا اللہ غزب تبوک میں جانا چاہتے ہیں سواری کوئی نہیں تو آپ نے فرمایا لا آجے دو میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کوئی سواری اور وہ روتے ہوئے اٹھ گئے وہ آیت یاد نہیں رہے گی نا تو تل ملک کا منتشا یعنی متشابہات مت یہ ہے تو متشابہات نہیں انہوں نے اس کو متشابہات بنا دی ہے یعنی اس کا مینا ایسا کر دیا ہے کہ لوگوں کو مخمسے میں ڈال دیا تو جس کو چاہتا ہے اختیار دے دے آگے بے یادی کل خی ان کا کل شعین قدیم واقعی بڑا بادشاہ بڑی طاقت ہے اللہ وقت پر ایٹم بمب بنا رہے تھے بھائی ہوگا فلاں ہوگا ایک وائرس آیا کسی کو نظر نہیں آتا اللہ دکھتا نہیں ہے خدبین سے بھی نہیں دکھتا اور حالت یہ ہو گئی ہے کہ باپ اپنے بچے کا بوسہ نہیں لے رہا اللہ اکبر کتنی بڑی طاقت ہے کتنی بڑی طاقت ہے الگ ہو گئے میاں بیوی الگ گئے بھائی الگ گئے کوئی کسی کے پاس جا نہیں رہا ہے مل نہیں رہا ہے الگ ہو رہے ہیں لوگ ڈرے ہوئے ہیں سہمے ہوئے ہیں ہاتھ نہیں ملانا اکٹھا نہیں کھڑے ہونا واقعی اللہ اکبر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ اکبر ہے وہ اس کو ٹال سکتا ہے یا اللہ تو ہم سے اس مصیبت کو ٹال دے میرے اللہ لوگ بڑے تنگ آ گئے ہیں میرے اللہ ہر قسم کے لوگ اب تو کھاتے پیتے گھرانوں کے لوگ بھی تنگ آ رہے ہیں کہ ان کی روٹی کا مسئلہ بن رہا ہے اور غریب تو بچارہ پہلے ہی تنگ تھا کہ اس کے ساتھ کیا بننا تھا واقعی بڑا بادشاہ ہے میں کبھی کبھی کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کبھی نیند نہ آ رہی ہو تو کبھی ذہن اس طرف چلا جاتا ہے بھٹو جیسا آدمی یا اللہ تیری انا بد کا تصور نہیں بندہ کر سکتا سن ستر کے الیکشن میں نے کہا تھا میں کھمبے کو ٹکٹ دے دوں نا تو کھمبا بھی جیت جائے اور بالکل بات اس طرح بڑے بڑے برج اس نے الٹ کے رکھ دی یہ دولتانے اور یہ مار اور یہ الٹ کے رکھ دی کن نے الٹے غریبوں نے جہاں اس کا نام پڑ جاتا تھا کمپنی باغ بھر جایا کرتا نام پڑنے کے میں نے اس کو بہت قریب سے سنا ہے بالکل اتنے دور سے سنا ہے جتنا وہ سامنے والا دروازہ تو اتنی دنیا ٹوٹتے تھی بندہ حیران ہو جاتا اتنے لوگ اس سے محبت کرتے تھے پھر وہ وزیر اعظم بنا پھر اس نے قیدی ترانوے ہزار چھڑا لیے جو مشرقی پاکستان سے پکڑے گئے تھے پھر یومے کی چھٹی کی اس نے مرزائیوں والا مسئلہ حل کیا اس نے ان ساری چیزوں کے باوجود اللہ نے تخت سے اتارا اور اللہ نے تختے پہ چڑھا اللہ بندہ پھر سوچتا ہے یہ بندہ کچھ نہیں ہے اب میں اور آپ سوچے بھی ہم بھی کبھی پکڑ پکڑ میں آ سکتے ہم کیا کرتے ہیں ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا لیکن ان نبت شربے کا شدتی باقی بڑا بادشاہ بڑا بادشاہ تو لے جو لئی لفن نہار داخل کرتا ہے رات کو دن میں تو دن بڑے ہو جاتے ہیں اور داخل کرتا ہے دنوں کو رات میں تو راتیں بڑی ہو جاتی تو داخل کرتا ہے دن کو رات میں تو نکالتا ہے زندے کو مردے سے اور تو نکالتا ہے مردے کو زندے سے مرغی سے انڈا نکال لیا انڈے سے چوزا نکال لیا نطفے سے بچہ بنا دیا اور انسان سے بے جان نطفہ نکال دیا حضرت صاحب کہتے ہیں الحائی مومن المیت کافر کافروں کے گھروں میں مومن پیدا کر دیتا ہے مومنوں کے گھروں میں کافر پیدا کر باپ بدکار ہوتے ہیں بچے متقی ہوتے ہیں باپ متقی ہوتا ہے بچے فاسق ہوتے ہیں شرابی ہوتے ہیں طرز کو منتشا بغیر حساب. تو روزی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے مقصود بن ندا کا ذکر نہیں کیا جی اللہ حرف ندا ہے اے اللہ مقصود بن ندا کا ذکر نہیں کیا کہ یہ مقصد نہیں تھا مقصد یہ نہیں تھا کہ کیا مانگو مقصد یہ تھا کہ اللہ سے مانگو مقصد یہ تھا کہ اللہ کو پکارو اسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا کرو وہ بیان کرنا تھا تو مقصود بن ندا آپ یہاں معذوف کر لیں فکز حاجتی اے ان سفتوں کے مالک میری اس حاجت کو کیا کر دے اپنی اپنی حاجت بندہ پیش کر دے مجھے شفا دے دے قرضے سے نجات دے دے اے ان سفتوں کے مالک آج ہم دعا مانگ لیتے ہیں اے ان صفتوں کے مالک تو اس کرونا وائرس کی جو وبا اور عذاب آیا ہے یا اللہ تو ہمیں اس سے نجات عطافر کل کے سبق کا ایک مرتبہ تو فیصلہ یہی ہوا ہے کہ سبق ہوگا لیکن میرا پھر خیال یہ بنا ہے کہ کل چھٹی کریں گے ایک جمعے کا دن ہوتا ہے تو کل انشاءاللہ اللہ سبق جو ہے یہ نہیں ہوگا اور پرسوں ہفتے کے دن اسی وقت مقررہ پر انشاءاللہ اللہ سبق شروع ہوگا جی اللہ اپنے علم کے لحاظ سے ہر جگہ پہ موجود ہے جی یہ جو مشکات میں ہے کہ پندرہ شابان کو جنت البقیع میں تشریف لے گئے یہ روایت پائے تکمیل کو نہیں پہنچتی جی اس پر ذرا موجود ہے اور درایا تن بھی صحیح نہیں ہے اور حضرت عائشہ پہ بھی اس روایت گھڑنے والے نے تبرہ کیا جی یہ جو پیسے رکھ کر جاز جاز کیش والے منٹ استعمال کیے جاتے ہیں یہ سود کے زمرے میں ہے جی شب برات کے بارے میں اس رات میں رزق کی ترقی تقدیر لکھی جاتی ہے کوئی بات بھی صحیح نہیں ہے جی حالات معمول پر آ جائیں تب بھی یہ آن لائن دورے تفسیر جو ہے اس کو جاری رکھا جائے ہماری رہنمائی کے لیے نہیں یہ جاری رہے گا انشاءاللہ شاء اللہ جی جاری مولانا اس معنی میں کہنا صحیح ہے ہمارا سردار اور یہ اصل میں لفظ جو تھا یہ مولا بمینا غلام سے بنا تھا مولہ نا بھی اسی سے بنا ہے وہ جو صحابہ کے غلام تھے کوئی بیر کا بندہ آیا تو اس نے پوچھا تو کون ہے بھائی اس نے کہا مولا ابن عباس تو بھائی بڑا عالم ہے نے کہا مولا ابن عباس تو بھی بڑا عالم ہے یار کون ہے اس نے کہا مولا ابن عمر اس نے کہا انتم کو مولویون یون تم سارے مولاؤ تو پھر یہاں سے مولوی کا یہ لفظ نکل آیا جی پرانے کپڑوں کا کیا حکم ہے کیا وہ کسی کو دے سکتے بالکل دے سکتے ہیں جی یہ نہیں مطلب ہے کہ وہ نہیں دینے ہیں اسلام میں تصوف کی کیا اصلیت ہے کوئی تصور نہیں ہے جی قرون اولا میں تصوف کا اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے اور اننا ناہن و اننا لہو لہا اور قرآن ہی سب سے بڑا ذکر ہے معراج کے بارے میں کوئی مستند روایت نہیں ہے کہ یہ رجب میں ہوا تھا یا ستائیس رجب کو ہوا تھا اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں کا قول یہ ہے کہ یہ ستاس رجب کو ہوا تھا یہ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>